وبارک و وسلم مدنی چینل کے ناظرین مرنے کے بعد جو عالم ہیں اس کو عالم برزق کہتے ہیں اور چونکہ عام طور پر لوگ مرنے کے بعد قبر میں دفن کیے جاتے ہیں تو اس کو جو وہاں ثواب ہوتا ہے اس کو قبر کا ثواب یا قبر کی راحت کہتے ہیں جو عذاب ہوتا ہے اس کو عذاب قبر کہتے ہیں تو قبر کے اندر ثواب بھی ہوتا ہے عذاب بھی ہوتا ہے قبر کشادہ بھی ہوتی ہے قبر تنگ بھی ہوتی ہے قبر خوشبودار بھی ہوتی ہے قبر بدبودار بھی ہوتی ہے قبر کے اندر جنتی کفن بھی آتا ہے جہنمی کفن بھی آتا ہے کسی کی قبر جنت کا باغ اور کسی کی قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے. حضرت سینہ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری الحمد اللہ انہوں نے مفاد پائی دو سو چھپن سنی ہجری میں ٹو فائیو سکس جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو ان کی قبر مشک کی خوشبو سے مہکنے لگی اور ان کی قبر جو ہے اس کا ذرا ذرہ مشک بن گیا لوگ زیارت کے لیے آتے اور ان کی مبارک قبر کی خاک کو تبرک کے طور پر لے جاتے یہاں تک کہ وہاں قبر کے اندر غار پڑ گیا بہت بڑا شگاف ہو گیا تو پھر اس خوف سے کہ لوگ مٹی لے جاتے رہیں گے تو کہیں قبر ہی نہ وہ ناپید ہو جائے تو چاروں طرف لکڑی کا جنگلہ لگا دیا گیا زائرین جو آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے اس لکڑی کے جنگلے کے باہر کی خاک لے جانے لگے تو اس میں بھی خوشبو آتی اور ایک عرصے تک یہ خوشبو مہکتی رہی سبحان اللہ جب میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں کفن ہوتا اللہ والوں کی کیا شان سبحان اللہ یہ وہ امام بخاری ہیں جنہوں نے بخاری شریف مرتب کی حدیث کی سب سے مستند کتاب اور بہت ہی آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار تھے سبحان اللہ عبادت کی کسرت آپ کرتے اور بہت ہی سادگی انکساری کی آپ کی طبیعت میں تھی بہت سخی تھے امام بخاری سوکھی روٹی تناول فرماتے تھے بہت ہی خوفے خدا والے تھے عبادت اور ریاضت بہت کرتے تھے ان کا اخلاق بہت اچھا تھا اور انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری جب دنیا سے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی قبر کے ذرے ذرے سے مشت کی خوشبو آنے لگی وہ رسول فقد فیم جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے بڑی کامیابی حاصل کی دنیا کی کامیابیاں آخرت کی کامیابیاں قبر و حشر کی عزتیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کیا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مہکتی تھی خوشبو آتی تھی ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے کیا ہم اپنے رب اجز و جل کی فرما برداری کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں احکامات دیے قرآن میں یا اپنے محبوب کے ذریعے سے کیا ہمیں معلوم ہے کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے جو حبیب کے ذریعے سے ہم تک پہنچے صحابہ اور تابعین تبا تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچے کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں ہمارا کیا بنے گا تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر آپ کی تدفین کے بعد موتی تھی خوشبو آتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب دروب پاک کے متعلق مشہور ہے اسے کہتے ہیں دلا ال بہت مشہور کتاب ہے اور دنیا بھر میں اس کتاب سے استفادہ کیا جاتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی مبارک قبر سے کن کی قبر سے حضرت سعین ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی وجہ وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی مبارک زندگی میں درود و سلام بہت پڑا کرتے تھے سبحان اللہ ہمارا کیا بنے گا جو فضول بک بک کرتے رہتے ہیں جو گالیاں بکتے رہتے غیبتیں کرتے رہتے ہیں چغلیاں کرتے رہتے ہیں تیری میری سے فرصت نہیں پاتے کبھی موسم پر تبصرے کبھی سیاست کی باتیں کبھی کچھ کبھی کچھ ارے بھائی اللہ کا ذکر کرو نا قرآن کرونا درود پاک پڑھو نا بھائی دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی سبا اچھیاں بڑائیاں سونے دے دی دیدار واسطے یہ زبان محبوب کے ذکر کے لیے بنی ہے درود پاک پر کے لیے بنی ہے یہ زبان تلاوتِ قرآن کے لیے اللہ نے دی ہے نیکی کی دعوت دیں اس سے ہم، فضول باتوں میں کیا رکھا ہے تو سبحان اللہ حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی لے درود پاک بہت پڑتے تھے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ آنر اور یہ عزت عطا فرمائی کہ ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی بہت پیاری خوشبو آتی تھی سبحان اللہ اور درود پاک کی برکت سے آپ ستہتر سال آپ کی ڈیتھ کے سیونٹی سیون ایئرس مقام سوز سے مراکش میں آپ کو منتقل کیا گیا آپ کی قبر کشائی کی گئی تو آپ کا بدن نہیں کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا بدن بالکل ترو تازہ اور جسم بگڑا نہیں تھا ان کا کیا بگڑنا ان کے پیروکاروں کا بھی نہیں بگڑے ان اللہ اور کسی نے آپ کے جسم پر امتحان انگلی رکھی تو وہ جگہ سفید ہو خون ہڑ جاتا ہے نا اللہ اکبر اور یہ ساری بہاریں کس چیز کی تھیں درود و سلام کی اللہ اکبر تو جو درود پاک پڑھنے والا ہے یاد رکھیے قبر کے اندر تین دن میں میت کا پیٹ پھٹ جاتا ہے جو بڑھتا ہی نہیں ہے استفر اللہ حلال حرام بھرتے رہتے ہیں نہ جانے کیا کیا انڈیلتے رہتے ہیں تین دن کے بعد میت کا کبر میت کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور کیڑے اس کے گوشت کو کھا جاتے ہیں اچھا جب گوشت کھا لیا تو اب کچھ نہیں ملتا تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں یہاں تک کہ دو کیڑے رہ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو کھا جاتا ہے اور آخر میں ایک کیڑا رہ جاتا ہے اور جب اس کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو وہ مر جاتا ہے تو مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے یہ معاملہ ہے ہم جیسوں کا عام لوگوں کا مگر جو اولیاء ہیں جو صحابہ ہیں ایلے بیت اتہار ہیں انبیاء ہیں شہداء ہیں ان کے بدن قبر میں سلامت رہتے ہیں جی ہاں اور انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اولیاء کی بھی ایسی حکایات شرح و صدور میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی اور بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی کہ شہداء صحابہ اولیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں تلاوت قرآن کرتے ہیں اپنی قبور میں نمازیں پڑھتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں تو جو خوش نصیب دروب پاک پڑھنے والا ہے اس کے بدن کو مٹی نہیں کھائے گی سبحان اللہ. اسی طرح جو حافظ قرآن ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے قرآن پر اس کے بدن کو بھی مٹی قبر کی مٹی نہیں کھائے گی اسی طرح جو بدن جو باڈی گناہوں سے محفوظ رہی اس کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھائے گی جب میلی نہیں ہوتی بدن میلا نہیں ہوتا غلام محمد کا بدن میلا نہیں کفن میلہ ہوتا ہے نہ بدن میلہ ہوتا ہے نا, نا جبھی میلی ہوتی ان کی تو کثرت درود یہ بھی ایک اتنا پیارا عمل ہے محبوب پر درود پڑے انشاءاللہ دنیا میں قبر میں حشر میں سلامتی سلامتی ملے گی اور قبر کے اندر بھی انشاء اللہ عز و جل قبر کی مٹی جسم کو نہیں کھائے گی جو درود پڑے گا اسے کیا کیا عزتیں ملیں گی بہت بہاریں اور برکتیں درود کی دس برکتیں شکایتیں اور نصیحتیں کتاب سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی جو درود پڑے گا نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی جو نبی پر درود پڑے گا جو درود پڑے گا وہ معزز ملائکہ کی موافقت حاصل کرے گا رشتے بھی درود پڑھتے ہیں نا مومنو درود ہے اصلا تو سلام ہے مدینہ اصلا تو بہ سلام جو درود پاک پڑھتا ہے وہ منافقین و کفار کی مخالفت کرتا ہے جو درود پاک پڑھتا ہے اسے اس کی خطاؤں اور گناہوں سے معافی دی جاتی ہے جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی حق پوری کی جاتی ہیں جو درود پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا ظاہر اور باطن روشن فرما دیتا ہے جو درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا جو درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا جو درود پاک پڑتا ہے رب عزوجل کے سلام کی بشارتیں ہیں اس کے لیے سبحان اللہ غمو نے تم کو جو گیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درد پڑو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام و صاحبی و بارک وسلم صدر الشریعہ بدو طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اور رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی اللہ بہت بڑے عالم مفتی بہار شریعت فق حنفیہ فق حنفی کا انسائکلوپیڈیا آپ نے امت کو عطا فرمایا بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم بحمل ان کی قبر بھی دار تھی ان کی قبر سے بھی خوشبوئیں آتی تھیں جب آپ کی آپ کے مثال کے بعد آپ کی تدفین ہوئی آپ حج کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کا انتقال ہوا نمونیا ہو گیا تھا اور پھر آپ کے جسد مبارک کو مدینت العلماء گھوسی ملایا گیا اور وہی آپ کا مزار ہے ہند کے اندر آپ کے دفن کے بعد مسلسل کئی دن تک بارشیں ہوئیں تو آپ کے مزار کو چٹائیاں ڈال کر ڈھک دیا گیا پندرہ دن کے بعد مزار کی تعمیر کے لیے جب چٹائیاں وہ کھجور سے بنی ہوئی جو چٹائی ہوتی ہے اس کو ہٹایا گیا تو ایسی خوشبو پھیل گئی کہ سوری فضا مشک بار ہو گئی اور یہ خوشبو کئی دن تک اٹھتی رہی سبحان اللہ ومئی اللہ و رسول فقد فاد فوزن اوزیما جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی پائی ان کی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزری اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے گزری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری اور جب یہ دنیا سے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر کو خوشبودار کر دیا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس کی اور عور سے اللہ کی رضا ہے اس کے حبید کی رضا ہے خبر جنت کا باغ بنتی ہے اور وہ اعمال جو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں امین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم